سب وارکز جہاں کھانا کفار مکان اتنے بھی ہر چیز جاری مگر پرتے رہے سنو باہر نہیں چلو سنو سا مرکز کا روزہ رسول اللہ ضرور ہے شہر وہ مرکز نہیں کہہ سکتا شہر جو کچھ ہوگی وہ ہے مکہ کا شریف مدینہ شریف کعبہ شریف روزہ شریف یہ سارے مرکز شہر وہ بدل سکتا ہے کابا کر بال نکلنا اصان جدوں بھی کوئی رہنمائی لینی ہے وہ مکے مدیل نہیں ویکنا اچھا یہ قرآن شریعت کی آتا ہے مکہ مدینے دے حالات بدلے بدلے سنتے بدلتے رہن گے ہات تک ملے گا جیڑا سونا مکہ مدینہ میں کہہ رہا کہ اندر ہزار تبدیل آئی ہیں شہر مکہ شہر آنس پا کے پی چھوٹے پی شخص کابے گرا کابے شریف لہر بات مکہ شریف قبضہ کرنا کابے پہنچنا اور جنہیں کابا آن گرا چا کابے آنا مسلمان دم کر نہیں دا مطلب صاف ہے نکلیا کہ قابل شریف کے اتنے بھی کفر دا قبضہ ہون ہون ہون ہے ہے ہے لیکن اصان یہ نہیں کر سکتے کہ کفر دا قبضہ جو کابل شریف ہونا ہے ہوں کوفر تو کو سارا رنمائی لےنے شروع کر دی کیوںج سٹ ورکر گل سمجھ رنمائی ہمیشہ قرآن و شریعت تو لینی چاہیے تو کوئی ٹکڑا کوئی تھان متعین نہیں گیا کہ یہ ہدایت مرکز ہونا ہمیشہ ریبنٹ تمہارا مرکز ہوگا یہ جگہ تمہاری مرکز ہوگی یہ فلان کراچی مرکز ہوگا تمہارا جی کہیں سمجھ آ رہی جو جو. الٹا کہ مدینہ شریف دجال آنا مدینہ شریف لکھ جن منافق گھن بج کے نش کے دے مارے دجال کر جان اور مدی منافع کے پاپ ہو جانا مطلب دجال دی نسل مدین شریر اور, قیامت اور دجال دی نسل کے دجال نہ رہ جائیں. اے چھوٹ بول نے کہ جی مکے دے کے اتنے ہمیشہ ویک اتنے صرف مسلمان ہی رہ سکتے جناب تے جنابا ابھی اتے بیٹھے تے اوے او بہن سب پکے ہدایت والے ویکو اللہ دیں بٹھے لگی بے وقوف میں بھابی کہ اللہ کھڑے کوگ نے فرمایا ہدایت یہ ہدایت والے کونی میں سچی دسا جی جی یہ گل ہے نا کابل اڑائی نشانی ہے سچی دسیا جی تو کھوئی کول شروع تو آ رہی ہے یا تو ترکان, ترکان کو کھوئی ترکان کول کھوئی تو پھر جھوٹے سابت ہوتے جی اصل پھر وہ سچے سابت ہوتے جنہیں کول پہ رہی سرکار دے کے گئے سنی کھوئی ہے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 عورتیں ان کے لونڈیاں بنانا ہمارا حق بنتا ہے اور مال ان کا غنیمت ہے ہمارے لیے وہ طائف اور اس علاقے سے مارتا ہوا چلا آیا جا مسلمانوں دا مال کھو لینا سا عورتوں کو لوڈیاں بنا لینا سی کوئی ایڈا دجال سی وہابیاں وہابی ٹولا جس کے آ دو شاخیں غیر مکلد اور دیوبند بند بنتے ہیں نا یہ اس کی تاریخ ہے پھر وہ مارتا لگایا پرلے پاسوں پھر جہے ڈابے شریف کا غلاف بھی فرق سنتوں نے دخل ہے وہ کہاں ہرم دخل ہو جائے وہ قرآن لیا تھا وہ تو مارتے چلے آئے پھر مدینہ شریف جماعت ڈکیٹاں وہاوی ڈکیٹان کی دی. جماعت ہے جیڑی نا وہ رسول ہے کرم سل لال سلم دروز شہید کرنا دو نزدیک دروزہ رسول کو گرانا فرض ہے اس کو سانا اکبر کہتے ہیں اب بھی یہاں پر واغیوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں واگیوں کی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 بن لے منہ کر کے طرح بڑھے وہ منولہ ادھر منہ کر مسجد نببی میں حضور دے سمجھنا اگلی سائڈ سراخو میں ہزور دیا جو بندی سی بڑا جبا شوبا پا کے انہیں کہا کہ میں افسر میں تفسر ہے تو میں منیاں پاوا جی میں ہزور دوے والے موڑا ادھر منہ کرنا ہے نہیں کرنا جو کرنا جو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 اچھا मैं दर्ज करा जिनों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 جی موت دل آدمی ہے یہ پر جی یہ لبرل ہے جی یہ روشن خیال ہے جی ایسے نا پرانے پاک نے کیا کہا لا ہاؤ ولا مذہب زبین بینک جو ایک طرف ہوتا ہے ہر ہر لحاظ سے ایک طرف ہوتا ہے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 تاکہ ان کو اپنے گمراہ عقیدے پر ندامت ہو شرمندگی ہو اور چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں ان کے پیچھے نماز مت پڑھو سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی رشتہ داری مت جوڑو تاکہ وہ بد عقیدگی تمہارے خاندان میں نہ پھیلے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 تاکہ وہ بات اقیدگی تمہارے خاندان میں نہ پھیلے اب <tries> <tries> جناب جی ایک گل ہوں سمجھو کہ تس فرکے جن جو ہے ہوں میں دے مرتدین شمار کرنا جڑے بالکل اسلام تو خارج چے ننگے مرتاد نے اور وہاں کے ہے کہ اگر عوام دے سامنے میں ان کا کفر رکھو تو آخنا وہ تو بہت بہت ہو اس طرح کا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا عوام در رکھوں گا تو سر آخو گے تو بہت بہت بتو بھائی کم ہو سکتا ایک شخص کرتا ہے کہ اگر کوئی مدعا کرے نا لفظ کور ہوگا دوسرے بارہ متا دو کرے تو رتبا مل جاتا امام حسن کا تیجے بار کرے تو رتبا مل جا مولا علی کا چوتے بارہ کرو تو رتبا مل جاتا رسول لال جب کہ امان دسیا جائے کیا کسی نبی نبیا کسی نبی کا رتبہ رسول اللہ ہو سکتا جڑا کب ہے مسلمان رہے گا میں آخری مثال نبوت نبو رسالت جیسا عظیم منصب رکھنے والا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 چیاد ہوں ہوں نے عید گدیر جیڑی اسدیر دشتہار چھپتے ہیں چھاپتے ہیں اجتماعی متا کرتے ہیں کٹھے کمرے سب ڈر بڑے حال ہوتے ان ہالوں کے سب کٹھے جڑ جی جی ویکو اشتہار جو غدیر اور ہے موقع او پر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 اور کون کہہ رہے ہیں نوز بلّہ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد مد باکر منسوب اور امام جعفر صافر ان کی طرف منصوب کر رہے ہیں سمجھیں بات کیا ہے آپ بتائیں آدرت جی آپ نے کیسے کہا کہ تمام پھر ہیں تو علیہ السلام یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ بات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 اس طرح نبی کریم سال اس گا بیٹھنے ساتھی کو بھی سروس کرنے تو یہ گلوں تو جڑی سننے آ گے جس طرح اشتہار ہی سنیا تو میں شی ن بھی سنا وہ بھی نفرت کریں پتے لکھے سازش ہو یہ وہ پتا لکھا فون نمبر لکھے جی فون نمبر لکھے نے پتا پھر پہنچ جاؤ اگر یہ فل واقع سب کچھ اتنے نکل آئے گوہر شاہی وغیرہ اس طرح کے بندے ہیں جی آپ ایک سازش یہ مطلب سازش کر سازش کرنے والے ہوئے نا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 ٹھیک ہے نا وہ جو پیسے لے کر دے نا وہ کافر ہو جائے مسلمان نہیں کہ تو میرا دعویٰ ایک منٹ میرا دعویٰ کی کل میں پڑنے والوں میں جو اس طرح پفر کرنے والے ہیں وہ مرتدین ہیں اور موجود ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پیسے لے بات اتنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرقے موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں سازش ہے تو ساتشے ہوں یا فرقے موجود ہو گئے نا کتنا ہوئے اگے چلیے جی ایک آدمی کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر نبی پیدا ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ ختم نبوت کا مانا آخری نبی کرنا یہ تو جہلانا اور عوام کا نظریہ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 الناس. یہ بارڈر کے پرلے طرف چھپ ادھر کی نہیں ہے یہ پاکستان میں بھی چھپتی ہے چھپ رہی ہے اب یہ ہے کہ ذرا وہ خفیہ طریقے سے ہوتی ہے. ہاں کیونکہ اس پر پابندی لگ رہی ہے نیچری حکومتوں نے اس پر پابندی لگا دی دلوبندیوں نے لگوا دی کیوں لگوا دی کیوں کب کو فریش ہزار ہوتا تھا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 اس کتاب یہ اس بات کو لکھنے والا اس کی تصدیق کرنے والا اس کی صحیح سمجھ کر چھاپنے والا اس کو آگے بلا تعویل صحیح سمجھنے والے اور اگر تعویل کریں تو تاویل تو اس کی ممکن ہی نہیں ہے نا کسی طرح ممکن نہیں ہے بتاؤ مسلمان ہیں یا مرتدین ہے ہاں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 اس یہ تعدیرناس جو کتاب ہے اسی کی یہی عبارت لے کر حسام الحرمین عربی میرے ہاتھ میں اس کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اس کا ترجمہ کیا اور علماء حرمین شریف ان کے پاس لے گئے اپنے دور میں انہوں نے کہا اگر یہ عبارات اسی طرح ہے تو پکے کافر ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے <تصفح> یعنی وہ تاضر ناش ہوگا یعنی دیوبند کی جو عبارتیں انہوں نے پیش کی اگر یہ فیلوا کے کتابوں میں موجود ہیں شرائط انہوں نے یہ کی شرط یہ لکھی <تصفح> کہ اگر یہ انہوں نے یہ لکھا مشروط کیا ان کا یہ مقصد ہے یہ مراد ہے یہ ہے یوں ہے نہیں ان کا یہ عبارت ہے یا اگر کلام یہ عبارت ادھر موجود ہے بھر کافی پھر دیوبند کے اوپر جب کفر کا فتوا لگا اور یہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے پھر یہ کتاب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 حضرت یا مطلب مکلت آزم ابوا رحمت اللہ لے دیکھیں بھائی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 ہم کہتے ہیں یار امام آدم ابو آنیفا کیا مکلے دیں لیکن جس طرح ترجمانی امام آدم ابو تعالیٰ پیو جڑا وہ ایک دس پتر دسے دسے کمانے آ جی لیکن اے نہیں آ سکتے کہ ساڈا وہ پیو ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی اپنا کمانے آنا کھانے ابھی وہ لیڈرشپ ملی گئی منی ہوں یہ دعو تو ادھر کرتے ہیں لیکن منگتے تو انہوں کسی واسطے پے ہوں جا واسطا ہے اگر یہ مسلمان ہوگا تو منسلان ہو گئے اگر واسطا تو من سمجھ لگی گل پھر دیکھو یار اگیا اور تم دیکھو میرے رابی یہ کہنا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 دیکھیں کہاں تک تول پکڑے جا رہے ہیں جی اور ماں الفنا اہ آبانا ماں وجدنا آبانا ہم اپنے باپ دادا کو جس پر پائے رہے ہیں ان کی اتبا کرتے ہی رہے ہیں کرتے ہی رہے <تصفيق> <trios> <trios> اور وہ بلال اشرف کی یہ ساری باتیں ہم نے ریکارڈ کر لیں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 आपको पता है पकड़ी वही चीज जाती है जो जैसे बाली होने हाथ से छोटी हो हाथ से बड़ी चीज हाजी साहब ये देखे ये दीवार भी पकड़ी जा रही मुझे हाथ से छोटी चीज है पकड़ी गई ये पकड़ी गई ये, ये तारक जमील है ना प्राइवेड वाली ये जानते हैं आप तारक जमीन اس کی میں کیسٹ سناتا ہوں آپ کو یہی بیٹر کیسے لا میں یہیں کیسٹ سناتا ہوں آپ کو جس میں وہ صاف یہ کہتا ہے نے جیت کر لیتے اس نے معذرت کر لی ہے پہلی بات یہ ہے کہ معذرت تو ایک توبہ جا رہا تو اچھا بات یہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی ٹھیک ہے اچھا یہ توبہ جو اس نے کی ہے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 اس کی قسط دنیا میں چل رہی ہے ریبنڈ والے فخر کرتے ہیں مولانا پارک جمیل صاحب دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ اب ریبنڈ میں جائیں اس کی یہی کیسٹ چل رہی ہے یہ جو معذرت کیا توبہ کیا ہے کس کی تنبیہ کے بعد کی ہے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 بنتا ہے کہ نہیں بنتا بتاؤ کافلے پھر جا رہے ہیں کافلے پھر جا رہے ہیں کافلے والوں کو اتنا پتا نہیں ہے کہ سپا سالار صاحب جو ہیں وہ اتنا کافر آزم ہے اور اتنا جاہل آزم ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کفر کرتا ہوں کیا بکتا ہوں منہ سے اللہ اللہ ہم کہ جو ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہے, جی, کی ہے نا وہ بقاعدہ ہوئی ہے اچھے طریقے سختی ہوئی ان بقایدا کرام میں بیٹھ کے کافی بیان بند رہا اور نے خود اس چیز کا ایک بہت بڑے مطلب میرے سوال کا جواب نہیں ہلیا تاجیوں میں جواب سے دین جو گا نہیں ہوں میں صرف سوال میں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 گل جی ہوں دیکھو کتاب کتاباں سینکڑیا لکھی آپ مولانا قاسم نکو صاحب یا اشرفی ہوں ایک کتاب کی وجہ سے پوریا کتاباں بہت اچھا ایک کتاب بہت اچھے بھائی بہت اچھے ایک, ایک منٹ حضرت ایک برتن دھد کا بھرا ہوشاب دیا دو چٹاں بھائی بھی رہا سا چیٹاں کیون جی حضرت صاحب درت پال دا جواب ہاں جی حضرت میں مثال ایک اور دیتا ہوں میں آپ کی تعریف پر ایک سو کتاب لکھتا ہوں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 اپنے مولانا کا اس کا معنی ہے ہمارا آقا آپ کس وجہ سے اس کو آقا کر رہے ہیں اپنا بالکل بندے کسی ملا کا کلمہ مت پڑھو کسی کو کسی کو بھی مانو تو شریات رسول کے آئینے میں مانو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 ہم دل کو نہیں بدلے دکھنا نہیں ہوتا کتن رات میں ٹھیک دیکھو سارے پھر متفق ہو کر جو اس پر لکھ رہے ہیں نا تو کیا کسی نبی کا وجود جائے سمجھتے ہو نبی کریم علیہ صلام کے بعد حالانکہ آپ خاتم النبی نہیں ہے اور مانا درجہ ہے کو پہنچ چکا ہے آپ کا یہ ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اس پر اجماع امت منفرد ہو چکا ہے اور جو اس کے باوجود اور نفسوس تھے کسی نبی کا وجود کو جائز سمجھے اس کے متعلق تمہاری رائے کیا اور کیا تم میں سے یا تمہارے اقبر میں سے کسی نے ایسا کہا ہے آگے جواب لکھ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت مطلب کوئی نبی آچا ہمارا اور ہمارے مشاہد عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار اور آقا اور پیارے شفیع محمد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا اور لیکن محمد اللہ سے رسول خاتم النبیین ہے اور یہی طاقت تک مقررت حدیث سے جو مانا حدت واقع تک پہنچ چکی اور نیز میں جماعت مسرو حاشہ کہ ہم میں کوئی میں سے کوئی اس کے خلاف کہے کیونکہ جو اس کا مصر وہی قابل ہے اس لیے ایک ممکن ہے نصرت سری کا بلکہ ہمارے مشاہ کو مولانا مول محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اپنی دقت نظر سے عجیب بتی مضمون فرما کر آپ کی خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فرمایا ہے جو کچھ مولانا رسالہ نثالہ تازم میں بیان فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت دو نو داخل ہیں خاتمیت بیت بار زمانہ وہ یہ کہ آپ کی نبوت کا زمانہ تمام بیاج نبوت کے زمانے متاثر ہے اور آپ ایسے زمانہ کے سب کی نبوت کے خاتمے اور دوسری نبی اور خاتمیت بیت داد دا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی نبوت ہے جس پر تمام بیاج نبوت ختم اور جیسا کہ آپ خاتون النبین ہے زمانہ اسی طرح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 اس وقت بھی آسٹ آپ جیسے بزرگ بیٹھے ہوں گے جناب وہ اس وقت سارے سارے گھوم گئے تھے کہ جناب آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ادھر آپ یہ لکھ رہے ہیں کس کا جس کے سامنے یہ بات یہ وہ عربی, عربی لوگ تھے یہ اردو میں کتاب یہ تھی یہ اردو میں کتاب ہے وہاں عربی ہے وہاں عربی تھی عرب میں لکھی تھی کتاب تو عربی وہاں لکھی ہے اس کی اثر عربی ہے نگر میں نہیں بات نہیں سمجھا تاضرس اردو میں تھی اگر تاضر الناس عربی میں ہوتی تو پھر تو اور مزہ ہوتا پھر تو مزہ ہو گیا کہ پھر नहीं تو وہ سمجھ لیتے سمجھ لیتے بھی کیا بات ہے پریشانی تو یہی ہے نا اور خیانت کی ہم کم کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی آپ کی خاتمیت خاتمیت سے زمانیہ میں مناسب نہیں دوسری بات اگر اصل میں بات یہ ہے کہ اگر جو آپ نے اخیر الناس کی عبادت پڑھی ہے اس کے اندر مقروضہ آپ کب پڑھنے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 تو یہ کتاب ہے اب جیسے آپ نے پیش کی ہے میں نے کیا نہیں مطلب یہ کتاب آپ کے پاس کیفسوس ویسے کیسے عجیب بات ہے حضرت جی کیسی عجیب بات ہے ایک مدرسے کا فارغ تحصیل فاضل ہو جس اس مدرسے کے اس مدرسے کے اساتذہ مشائق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 ایمان کو چھیڑا ہی نہیں جاتا یہ و ایمان کو الگ رکھ کر ہمیشہ پڑھتے پڑھتے ہیں یہ تو دوسروں کو اعتراض کرنا بہت آسان بات ہے کسی جی. مدرسے میں وہ قرآن حکیم آسان تاریم بات کہاں ہے تعلیم دی جاتی ہے حدیث ندی کی تعلیم جاتی ہے وہی مدینہ میں گرمی کا رحمتہ اللہ کی کتاب سکھائی جاتی ہے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جب امین نے آ کر عرض کی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 لیکن آپ بالکل وہ آپ معذور ہیں اس لیے میں آپ کو معذور رکھتا ہوں کہ وہ لوگ اگر آپ کے سامنے یہ اعتقاد کی بحث چھیڑ دیتے تو ان کا بیڑا گرد ہو جاتا ہے تم جوتے اٹھا لیتے کہ بغیرت کے بچے تم یہ لکھ لو چکو ہیں وہ تم جیسے ریون والے آئے میری مسجد میں وہ ادھر مسلم آباد میں میں نے کہا بھی سارے دوست بیٹھے رہے نا آج جماعت آئی ہوئی دن نماز کے بعد دن کی باتیں کریں میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ دو چار باتیں میں نے بتائی میں نے کہا بتاؤ بھائی یہ کافر رہے جائے مسلمان وہ سب نے کہا ان کو یہ تو نہیں میں نے کہا کہ جی کون کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ باتیں جو کہا وہ کون ہے کہا میں نے کہا ان کافروں کو اپنا بزرگ ہے کافر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 آباد وہ اٹھے اے امیر صاحب ہمارا بستر الگ کرو وہ بغیر تھا ہمیں تم نے بتایا نہیں یہ بغیر ہمیں <تا> نہیں بتا <بطاعتا> تھا ایمان سے انہوں نے دو بسترے اٹھائے اللہ وہ جب کے ابیر صاحب کا رنگ پورا گیا فتح کر ان کا مرکز تھا ادھر گیا اس نے بتایا یار ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے اس نے کہاج کے بعد تم ادھر میں نہیں مسجد میں نہیں جانا ہے تم لینے گئے تھے لینے کے دینے پڑ گئے اپنے اس ڈرائیون کے حوالے سے بات کرتا ہوں ایک تو میں نے سوال اٹھایا اسرائیل کا یہ دو جماعتیں یہود کی پک پکی پک جماعتیں ہیں لو ہے یہ سا, ہری پگڑی والا ہری پگڑی والا کافر اعظم پتہ کیا کہتا ہے وہ وہ کہتا ہے یہود نصارہ کی حکومت کے خلاف بولنا انگریزی حکومتوں کے خلاف بولنا غیبت ہے بھائی, غیبت ہے غیبت ہے غیبت ہے اس کی ٹون بھری ہوئی ہے اس میں یہ فونوں میں فونوں میں جیسا کوئی فون پا... فون ملانے نا جی تو کسی کوئی گانا لگ جاتا ہے کسی نے لگ جاتی ہے کسی کچھ لگ جاتا ہے اسی طرح ٹون کی؟ غیبت کے خلاف نہ کریں گے غیبت غیبت غیبت نہ نہ نہ سنیں گے غیبت نہ کریں گے کریں میں نے کہا وہ کوئی لانتی کا بچہ ہوئے میری اپنی کیسٹ ذاتی کیسٹ یا میوزک والے کی کیسٹ وہ میوزک پر نہیں چل سکتی پابندی ہے اور اس کی سرکاری ٹون بن گئی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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے کفر کی حکومتوں کے خلاف قرآن میں جگہ جگہ بات کی کہ نہیں کی ادر فراؤن کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ تو بدمش کیا ہے اور رائبنڈ والے کا یہی منشور ہے میں کہا رائبینڈ والوں کو میں مشورہ دیتا ہوں ایک مرتبہ کتاب میں حضرت صاحب اتنا بات کہہ دیں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 سان جی پہلے پہنچ سکتی ہوں دہدینی مدارس کا ندام تعلیم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسلام آباد گوورمنٹ کی نگرانی درد چھپن والی کتاب یہ بندیاں بریلویاں وابیا غیر مکلدا ساروں کے مشترکہ بیانات مشترکہ اجلاس وہ سارا ہوئے نے تو بی سارے وچن جی ایس کتاب کے اندر کیونکہ یہ مولی تبکہ جہا جی نا ہو جناب ختم تھے تو کٹھے نہیں ہو گے لیکن جدو اگریز کی دی من کی واری آئے نا پھر آدھے چلو مشترکہ مسئلہ ہے تیرے کتھے دے کھلوے جنوز منا گا سارے من لین گے جن خدا رول منا اتے کوئی اہم اور کلونا کوئی اہم اور کھلا کوئی ہے لے آ دوسرے لفظ ایک دوجہ دی کی کیتی مرغی نہیں کھان دے پر انگریز دا ذبا کیتا سور کٹھے کھا نا چلو کوئی نہیں ترقی ہوئی نا سمجھ نہیں لگی میری گلتی یہ ہالے میں اگے کھولاں گا مسلے ہالے تسان کچھ نہیں سنے مسلے اگے پینے والے ہاں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 کیا مطلب آ کہ سکول تعلیم لا دینی مدرسے دی تعلیم دی وہ ہے کفر یہ ہے ایمان تو کوفر ایمان نو کے کٹھے کھے کریے حکومت جو آدمی ہے دونوں کٹھے نہیں فرمائی بھویں انہ کے مدرسے جو مرضی ہوئے گل تو اللہ تعالیٰ سی کڑائی دتی ہے نا جاوا میں کیٹھا وہ بھی یہ ہوئی ہے کہ جس طرح توجو جس طرح روشنی تندر یہ کٹھے نہیں ہو سکتے بلکہ مثال بھی گلت یہ نہ جس طرح کے شہ اور لاش ہے کیونکہ زدوں کا ارتفا ہو سکتا ہے اجتماع نہیں ہو سکتا نکیل کا نہ ارتفا ہو سکتا ہے نہ اجتماع ہو سکتا ہے اتنے یہ بھی آخنا چاہیے جی شاہ کٹھے نہیں ہو سکتے تعلیم کٹھے نہیں ہو سکتی شہ لاش ہے نکیل اویں دین لا دیجو نہیں فرمائی نے کفریوار کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے انگریزی تعلیم یہ ہے کہ قوم بچوں یہ سکھاؤ کہ دین کا دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق دین دیم دی یہ ہے کہ اے سکھاؤ کہ زندگی دا ایک ایک ساہ بھی نبی دی شریعت دے خلاف نہیں ہونا چاہیے تو یہ دونوں کی میں کٹیا ہونا میری گل نہیں سمجھ آ رہی ہل ہوں آ سجنا گا لگے لو اگریزوں نے اس انگریزی تعلیم لا بنایا ہوں دے سیکولر بنایا ہوں دے روشن خیال بنایا ہوں ماڈرن خلیل مسلا بنایا ہوں دے جدو بن جاتا ہے پھر وہ سمندر ہوں ان ساڈا اپنا ہے وہٹم بم بھی دے دوں حکومت بھی دے چنوں آدھے نہیں قانون نظام ساڈا دنیاوی بھی سادی ساری مرضی کے مطابق مسیح تنی مرضی کی بال ہے سجنا خالی مسجد بور دے پڑھ خالی جلسے کرن دے دل ریاست اسلامی نہیں بندی جو لندن مسجد ہیں امریکہ بھی ہیں ہندوستان مسجد بھی ہیں یاروی دے جلسے بھی ہیں باروی دے جلسے بھی ہیں آپ سارا کچھ ہوں پیا لیکن انہوں نے اسلامی ریاست نہیں آ سکنا ہے کفر ریاست آنا ہے حکومت کفر آنا کیوں نبی نبی سروردہ قانون شریعت اسلام لئی معلوم ہوا اسلامی حکومت تمہوں نہیں آکھے گا جتے مسجد ہو جی قرآن پاک چھپنا ہوی ریاست تمہوں آکھے گا جتے پاک نبی شریعت کا قانون ہو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 مسجد دے قرآن دس بھی سو موجود ہون لیکن ہوکن دے کچہری دے قرآن نہ ہوئے ریاست اور حکومت جدو چلاو والے ہوتے ہون، ہیں ٹھیک ہے حکومت لو کیونکہ ہوں صرف رنگ دا فرق ہے توجہ نہیں فرمائی نا. ایک گورے انگریز ایک کالے انگریز صرف رنگت کا فرق کا ہے اندر ایک کے دہڑی بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں حسین اللہ ہی فرما دینا کہ میں دہڑی دا والا ویخ کے نا جدید دہی والا ماڈرن دہڑی سائکولر دہڑی والا ویخ کے تے انگریز پہلو تے ویکھیا نا تو ویکھ کے ڈر گیا انہیں آخیا وہ مسلمان ہونا ہے پھر جدو ملیا تو گلا کھلیا تو ہم بھی دین کو دنیا سے الگ رکھتے ہیں تو yeah. سید اکبر حسین البادی وہ گل شیر در دی میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت کار پر قائم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 سر گھبراؤ نہیں میری خالی داڑھی نہ ویکو میں اندروں بغیرتا اور بغیر تیوہ ترقی سمجھنا میں آلہ والا شانہ بشانہ چلے میں آلہ کہ قرآن کا قانون نہیں ہونا چاہیے یہ بنیاد پرستی ہے امتحاس آس یس یس یس, یس میں تینوں ہوجا سی تو تے اپنے سورے سمجھ نہیں لگی ہوں ایک حوالہ دے کے پھر گل چلانا تو حوالہ بھی اب نو ہی سننا تس مصر کا سرائے انگریز ہوا لارڈ کرو لارڈ کرومر اس نے کتاب لکھی انگلش درد ماڈرن اجپٹ مینت الحمد الحمدللہ انگلش نہیں ہوں دی اردو کتاب جس حوالہ نقل کیا اس, اس کتاب دا نام دسا عالم اسلام کی